نا سنتی یو متنا واقعی بل نها اربع من سور ذلك الدين القيم فلاتغرقوا فيه انهم كفروا وقاتلوا المشركين كفكم كما الله love her. تم ان زمینوں میں اپنی جانوں پر کلنگ نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر الولہ کے موقع پر ارشاد فمایا تھا ان زمان کا اشتہار بارہ مہینوں کا ہے جس میں سے چار مہینے غربت والے, خلاف و والے خلاف ہیں صداف ال تین غربت والے مہینے مسلسلات ہیں ضلع ذوالحجہ اور مقام اور آجا کو خدا نظر ہی بینا سماجہ والے اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمعہ نانیا اور شاہ کے درمیان ہیں یعنی یہ کل چار مہینے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مشین میں کیا ہے کہ چار مہینے عمر والے ہیں ایک دلقاڈہ ایک دلحجہ ایک محرم اور چوتھا مہینہ وجب یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و امام کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دے کر یہ چار مہینے اللہ تعالی نے والے احترام والے اور عدد والے مقرر کیے ہیں جن کی عزت اور احترام جاہریت کے لوگ شروع ہو کے حجم اور سات کے درمیان میں جو مہینہ ہے رجت کا یہ مہینے جب آتے تو وہ آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کر دیا لوٹ مار بند ہو جاتی لوگ ان مہینوں میں کسی کو کسی رن کا دابو کا ڈر نہیں ہوتا تھا ان غربت والے مہینوں میں ہاں جا تو ظاہری معاشرے سے تعلق رکھتے تھے تو اگر ان کی لڑائی شروع ہو گئی مطلب شوال تو ان کی لڑائیاں اور جگہ کئی کئی مہینوں تک جاری رہتی تو یہ کیا کرتے شوال میں لڑائی شروع ہوئی ہے اگلا مہینہ جو گاٹا کا ہے جو کہ غربت والا ہے تو ضرمت والے نہیں میں لڑنا جگڑنا منا ہے وہ کیا کرتے تھے کہ کیسے ہم کو غرمت والا اس سال نہیں مانیں گے بلکہ ضرور میں لڑائی جاری رکھتے اور پھر ذر کی جگہ محرم کے بعد اگلا مہینہ یعنی سفر اس کو کہتے چون کے ہم نے زور قرا کو غرمت والا نہیں کہا نہیں مانا تھا اس کی جگہ اب ہم سفر کے نزینے کو غربت والا مانتے ہیں یعنی غربت والے نزیوں کی جو تعداد ہے چار وہ پوری رکھتے لیکن انہیں آگے پیچھے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سنبھایا نیندانند نزید افرید کی کفری یہ جو غربت والے نزیوں کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ کفر میں اضافہ ہے کافر لوگ یہ دوبرہ ہی اختیار کرتے تھے ایک سال اس مہینے کو ہر رکھتے اور اگلے سال اسی مہینے کو ہرمت والا سرار نہ دیتے رجواسی کو ہی کا ہاں اللہ اسے وہ پورا رکھتے تھے یعنی جہریت پہ بھی لاکھ صرف چار مہینے والے جاتے تھے اور اللہ جو مخالفت کراؤ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر ہی ساتھ ہی اللہ نے بارہ مہینے رکھے ہیں مینہ ہر ان میں سے چار مہینے اللہ نے ضرورت والے مقرر کیے ہیں یہ دین تعیب ہے ان دنوں میں اپنے آپ ہاں پر ظلم نہ کروں محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کو سن ہری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہجرت کے خوشقوا واقعات کی یاد دلاتا ہے اور ہر سال نو کا آغاز ہمیں ہجرت کے واقعات یاد دلا کر اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر ڈالے کرم اللہ کی آ کر جس بدل بھی تنگیوں دشواریوں اور پریشانیوں کا پر سامنا کرنا پڑے اہل اسلام پر ظلموں بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں اور اس پر عرصۂ حیام طب کر دیا جائے تو سب بھی یہ کفر کے ساتھ مزاحنت رواداری اور نرمی والا نظریہ نہیں اپنائیں گے بلکہ اپنے عقائد و نظریات میں تبدیلی اور تغیر پیدا نہیں کریں گے ہلکی سی لچک پیدا نہیں ہونے دیں گے اور اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت میں انہیں اپنا سب کچھ لٹانا پڑے تو وہ اسے لٹانے کے لیے تیار ہوں گے ان کے پائے انتقامات میں لفظش نہیں آئے گی اور اس کی خاطر وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا پڑے تو بھی کرے گئے اور عقائد کی پختری کے نتیجے میں جو ہجرتیں ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں بنیاد پرست ریاست قائم ہوتی ہے اور جب بنیاد پرست ریاست قائم ہو جائے تو کافی لوگوں کو وہ کبھی تن منظور نہیں ہوتی سیدنا تجربہ فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تو یہ طے کیا گیا کہ محرم الحر کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے مہینے کے پہلے سے لیکن محرم کو پہلا مہینہ قرار دینا یہ سیجنا رضی اللہ پرتی عنہ کے دور میں ہوا کیونکہ اس وقت تاریخوں اور سالوں کو منظر کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئی دیگر افوا عالم سے معاملات طے کرنے کے تو پھر یہی طے پار مانوں نے مختلف چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس ہجرت کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو پہلا مہینہ تھا جس کا آغاز ہوا وہ مسر تھا لہٰذا مسر الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کرا دیا اور باقی تمام تر بھی جو دنیا میں آئے ہیں ان کا آغاز وہ مختلف شخصیات سے ہوتا ہے مثلا سن عیسوی انگریزی سال جنوری سروری یہ کیا ہے یہ عید سال اسی طلات کی ریاست سے متعلق بکروی خان جس کو آپ بیتی مہینے کہتے ہیں بکرما جی ہند کی پیدائش کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ یہ منصور دنیا میں اور بھی کئی ایک تین ہیں کوئی کسی بادشاہ کی تخت نشینی کی یاد ہے کوئی کسی کی وفات سے شروع ہوتا ہے کوئی کسی کی بڑائش سے شروع ہوتا ہے لیکن اسلامی سال جو ہے وہ ہجرت کے واقعات کی یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لوٹا کے اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف بھی رکھی اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو کافیوں کو پھر بیچے نہیں لگے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ گئی ایک مارکے کیے بھائی بدل ہوا بدر بزر وزر میں چکن کھانے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہم اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر غذا احداز ہوا اتحاد کافر بنا کے مسلمانوں کو پگانے کے لیے آنا پہنچے اس غذا امداد یا غذبۂ خندب میں بھی اللہ خانہ نے اہمیت ایمان کو فضا حدیب کی اور کافلوں کو کی کھانی پڑی اور اس کے بعد جب کفر اپنے اتحاد کے باوجود شکست گرد ہوا تو مسلمانوں کا ایک روپ ان پر قائم ہو گیا اور اللہ خالا عبر تعالیٰ نے غنائم کی صورت میں بہت سا مال اہل اسلام کو دیا ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی اور طور پر بھی یہ مستقب اور مضبوط ہوئے اور اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے سرایہ اور عرامات کرتے رہے ہرتا کہ پتھرے مکہ کا عظیم واقعہ رما ہوا اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے وہ مکہ جہاں سے قریش نے مسلمانوں کو نکالا تھا وہ مکہ اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے مسلمانوں کو لڑے کا بہت اور اس کے بعد خصوصاف کا ایک اللہ تعالیٰ سلسلہ وہ جاری ہوتا ہے اور یہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا سا والا سجان تم کمزوری <مُؤمنين> نہ دکھاؤ غم نہ کھاؤ اگر تم ممن ہو تو تمہیں والے ہو ہاں پریشانیاں اور مصیبتیں وہ سبھی بڑھاتی ہیں <مِنلا> اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے فَقَدْ بس دل تو میں فخر تو دوسرے لوگوں کو بھی اسی جیسے رقم لگے ہیں وکل کل میں یا مزاح ہاں یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان اس لیے رہتے ہیں کبھی کسی کو غالب کر دیا کسی کو مغلوب کر دیا پھر مغروب کو غالب کر دیا اور غالب کو مغلوب کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اصول اور قانون ہے ولی اور تاکہ اللہ تعالی تم میں سے اہل ایمان کو جان دے وہ اچھا پارن خوش ہوتا تھا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے وہ الظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا آج بھی ہماری مسلمانوں حالت کچھ ہی آتی ہے کہ ملت حکومت وہ گیری چوٹی کا دور لگا رہی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے سمان کا پاگر ذکر منگانے وہ حالت جان میں ہیں ہاں پاکستان ہے ہاں سعودیہ ہے عراق و شاہ کی حال کو بہت بھی حد ہو چکی اسی طرح مصر کی صورت حال آپ کے سامنے ہے اب اب مسلمانوں کے جتنے جغرافیائی اعتبار سے ریاستی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اہم ممالک ہیں وہ تمام کے تمام حال رہے ہیں دنیا کے نقشے پہ جس ملک کی اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ مسلمان ملک جنگ سے بچا ہوا نہیں اور بیرونی جنگوں کے ساتھ ساتھ اندرونی جنگیں بھی وہاں پہ کھڑی کی جا رہی ہیں لیکن اہل اسلام کو یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ خیا ہوا نے فرمایا ہے تا یوزا بل جنگ میں القریب یہ جس جتنے بھی اتحادی ہیں شکست خردہ ہو دل جائیں گے اور دھ دبا کے بھاگ جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ماضی تو ماضی غریب ہے ماضی قریب ہی دیکھیے ٹکرانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی پائے نہیں رہ سکا ہاں وقتی طور پہ مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوا ہے لیکن پھر آخر مسلمانوں کی اجتقامت حوصلے اور مسلسل جد و کے نتیجے میں کتھا مسلمانوں کو ہی ملی ہے روس جیسی بڑی قوت کو مسلمانوں کے ہاتھ میں شکست دکھانی پڑی اسی طرح کسی دور میں برطانیہ مسلمانوں پر سو سال تک جڑا رہا لیکن آخر شکست خودہ ہو کے بھاگا اور حال کیا صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ تصویر کرتا ہے کہ میں اخبار ہوں اور شکست امریکہ کو دینے کا دراز وہ پاکستان انٹیلیجنس کے ساتھ جاتا ہے بہرحال وہ حقائق ہیں جنہیں سمجھنے میں کبھی کچھ دیر کرتی ہے لیکن نتیجہ بناخر بھی نکلا نکلاتا اور یہ اسلامی سال کا جو آغاز ہے یہ ہمیں ہجرت نبوی کا واقعہ یا دلا کر بتاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ تو قربانی سیاسی سینہ کاری امن و امان اور انسانی عزتوں کے تحفظ کا دن بلی دو انسان کی آزادی اور ان کے حقوق کی حفاظت کا دین ہے یہ دین غو پریشانیوں میں آنسو بہانے کا دین نہیں بلکہ یہ دین چرہ و وسالت کی تعلیم دیتا ہے استحکام کی تعلیم تاریخ رقم کرتا ہے اشاروں قربانی کے ان مٹ نقوص چھوڑتا ہے یہ سارا کچھ ہجرت تبدیلی کے ابھی واقعات کرنے ملتا ہے کہ مسلمانوں پر زرگوں سنہوں نے مداحت اختیار نے کی دین پر اور زیادہ مضبوطی سے پاس رہے اور ہجرت کا کے بکا چورا اور پنیر نہ اور ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر جو انہیں بکا میں پہنچی تھی ان پر وہ روئے پیتے نہیں نادا اور باسب نے کیا بلکہ صبر کا پہاڑ بنے اور پھر ہجرت کرنے کے بعد جو مہاجرین و انسار کے درمیان اقوت اور بھائی چارے کی سی لاہ لبی قریب سالوں بعد لڑے جو شرد قائم کر رہا اس کی مثال چشمے فرق نے آج تک نہیں دیکھی دنیا ایسی نزی پیش کرنے کے قاطر انصار نے اپنا سب کچھ مہاجرین کے ساتھ آدھا آدھا تقسیم کر دیا یہ ہے مسلمانوں کے سارے نو کا جس میں ہجرتیں دین پر انتقامت سیاضی احاط قربانی صبر ووصلہ عزم و ہمت اور اللہ سبحانہ پچھانا ہوا تھا کے دین پر جٹے رہنا اور قائم رہنا لیکن ہمارا ماحول کچھ اور ہو چکا ہے اسلامی سالحوں کا آغاز ہوتا ہے تو بظاہر اسلامی معاشرے میں شامل ایک مخصوص طورقات وہ اس سال کا آغاز ہوتے ہی رونے دھونے میں مصروف ہو جاتا ہے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے شاید انہیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ سال نیا مسلمانوں کے لیے آ کے کیا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے ان کے کردار کو دیکھ کے کہ شاید اسلام کی تاریخ میں گزشتہ واقعات کو یاد کر کے رونے آنسو بہانے ماتم و نوحہ کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی حالانکہ نبی قید صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم پر سخت نقیر فرمائی سختی سے منع کیا اسے حرام قرار دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمینا منزا پر ادو رہا وہ شب پر ٹجو گا وہ ظاہریا ہم میں سے نہیں جس میں رخسان پیٹے گرے بان چاخ کیے اور جاہریت کی طرح ماتم اور بین کیا نوخا اور واسف کرنا بین کرنا رخسان پیٹنا گریبان بان کرنا یہ اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے اور وہ لوگ جن کا شعار اور نشانی وہ یہی بن چکی ہے کہ اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی مسلمانوں کا سال شروع ہوتے ہی وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھی ہوتی اور اپنے بڑوں کی مانی ہوگی تو بھی وہ ایسا نہ کرتے نفج البلاذہ میں جو ان کی بڑی مرتبہ اور معروف کتاب ہے سیدنا علی رضی اللہ کا فرمان موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی وقات پر فرمایا تھا لولا ونہیت عن اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزا نہ کیا ہوتا تو ہم رو کے پانی خشک کرتے یعی رضی اللہ پارے عنہ جنہیں یہ لوگ اپنا پہلا ایمان معصوم قرار رہے تھے پر فنوا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں صبر کا پکڑ دیا اور جگا سب کرنے سے بنا کیا ہے اس لیے ہم صبر سے کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی صبر قرار دیا ایک عورت صحیح بخاری کے اندر رسی جاتی ہے رو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا کیا اس نے پہچانا نہیں کہتی ہے جو مجھ پہ پیتی ہے خوش پہ گزرتی تو پتا چلتا بعد میں کو کسی نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ نہ کر لے پھر بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میں نے آپ